جی الرحمن الرحیم صلاحت والسلام علی یا رسول اللہ وعلی یا حبیب اللہ صلاحت علی یا نبی اللہ علیحاب یا نور اللہ پیارے علی سلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا میرا ایک امتی پل سراد پر کبھی گھٹنوں کے بل کبھی پیٹ کے بل رینک کر چل رہا ہے تو کبھی نیچے لٹک جاتا ہے پس اس کے پاس مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل سیرات پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ سلامتی سے پل سیرات سے گزر گیا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و وبارک وسلم جنتوزت کے سلسلے میں آج ان شاء ہم جنت کے بارے میں سنیں گے. جنت وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے نیکوکار بندوں کو رکھے گا اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم آج مولا مشکل خشاہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم عرص بھی ہے تو انشاءاللہ آپ کا ذکر خیر بھی کریں گے کیونکہ آپ بھی جنتی ہیں میرے اکالی سلاط اسلام نے جنہیں دنیا میں جنت کے بشارت دی اس میں مولا مشکل کشاہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی شامل ہے اور ویسے یاد رکھیے کہ ہر صاحبی قطعی جنتی ہے ہر صاحب اللہ میں جنت کی نعمتیں اپنے کرم سے عطا فرمائے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی اپنی مجلس میں ہوں گے ان کے لیے جنت کے دروازے پر ایک نور ظاہر ہوگا جنتی سر اٹھائیں گے کیا دیکھیں گے کہ اللہ تبارہ کا تعالی جلوہ فرما ہے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا جنتی ہوں مجھ سے مانگو جنتی عرض کریں گے یا اللہ ہم تج سے سوال کرتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تبارک کا تعالی ارشاد فرمائے گا میری رضا نے ہی تو تمہیں اس گھر میں اتارا ہے اور تمہیں یہ عزت دی تم کچھ اور مانگو جنتی عرض کریں گے ہم تج سے مزید نعمتوں کا سوال کرتے ہیں تو ان جنتیوں کو سرخ یاقوت کے گھوڑے عطا کیے جائیں گے جن کی لگامیں سبز زبرجد اور سرخ یاقوت کی ہوں گی جنتی لوگ ان یاقوتی گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور ان گھوڑوں کی رفتار کیسی ہوگی اللہ اکبر وہ گھوڑے حد نگاہ پر قدم رکھیں گے جہاں ان کی نظر پہنچے گی وہاں ان کا قدم پہنچے گا اللہ تبارک و تعالی درختوں کو حکم دے گا تو درختوں پر پھل آ جائیں گے درختوں کے پاس شورے آئیں گی شور کہیں گی ہم نرم و نازک ہیں ہم سخت نہیں ہیں ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں ہم پر موت نہیں آتی ہم معزز لوگوں کی بیویاں ہیں اللہ تعالی کستوری کے ٹیلے کو حکم دے گا جو سفید اور مہتا ہوگا تو وہ کستوری کا ٹیلا جنتوں پر خوشبو بکھیرے گا سبحان اللہ نجانے کیسا سما ہوگا اللہ دکھائے خیر سے اسے مسیرہ کہتے ہیں یہاں تک کہ فرشتے انہیں جنت عدم میں لے جائیں گے جو جنت کا وسط ہے سینٹرل پوائنٹ ہے فرشتے کہیں گے یا اللہ لوگ حاضر ہو گئے تو کہا جائے گا صادقین کو خوش دید سچے لوگوں کو مرحبا ویلکم اتاد گزاروں کو خوش دید تو ان کے لیے یعنی جنتوں کے لیے حجاب اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ تعالی کا دیدار کریں گے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تم اپنے محلات کی طرف تحائف کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ اب جنت اس حال میں واپس لوٹیں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے مالی کے کوثر شاہ بحر شاہ بہربر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارہ کا تعالی کے فرمان نوظلم من غفور رحیم کا یہی مفہوم ہے تو آٹھ جنتیں ہیں اس میں سے ساتویں می جنت, جنت جنت فردوس کا ذکر ہوا اور آٹھویں جنت ہوگی جنت نعیم یہ جنت زبرجد کی ہے بہت ہی قیمتی پتھر زبرجد جو ہے اس کی بنی ہوئی ہے اس جنت کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ آیا ہے پارہ انیس سورہ شارا میں ارشاد ہوتا ہے وجہ جنتی نئی اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ السلام ہمارے اکالی سلاط اسلام کے بعد جو افضل و اعلیٰ ہیں انبیاء میں انہوں نے اللہ تعالی سے دنیا کی سعادتیں مانگی اس کے بعد آخرت کی سعادتیں جب طلب کی تو دعا کی یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں تو اپنے فضل و کرم سے چین کے باغوں اور نعمت کی جنت کا وارث بنائے گا تو اللہ تعالی سے جنت کی دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے بزرگوں کی سنت ہے ہمارے اکالی سلاط اسلام نے ارشاد فرمایا جو یہ دعا مانگے گا جو آئٹ پڑی گئی یہ دعائیا ہے وجالی نم وارو ساتھی جن <النعِيم> اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں مکانات اور محلات بنا دے گا میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھ لیجی اللہ اپنے کرم سے داخل جنت فرمایا ہم کو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وجا من وار ساتھی النعیم ہمارے اکالی سلا تو سلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له, له الملک ولہ الحمد يحی ویمیت وهو الحی الذي لا يموت بیده الخیر وهو على كل شئی قدیر کہے گا اللہ تعالی اسے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے جنت نعیم میں داخل فرمائے گا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ بیچر جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے تو کتنا سستا سودا ہے بھائی کہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کلمات پڑھے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا سبحان اللہ آئیے ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد لا الہ الا تعالمد لہ دری کل لہ الملک و الحمد الحدو یو میتو وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير إلى کا شر شروع ہو چکا ہے اللہ چرنا چرنا ال کل جنتل فرد سادی غوری حصہ نفید میں دا سلا م حبیب صلی اللہ علیہ محمد مولا مشکل کشاہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وضحاء الکریم جنت میں میرے اکالی سلاۃ و سلام کے ساتھ داخل ہوں گے سبحان اللہ مولا مشکل کشاہ کرم اللہ تعالی وضحاء الکریم نے بارگاری سالت میں شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شاد فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم چار میں سے چوتھے ہو سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا یعنی ہمارے اکالی سلاط و اسلام اور تم داخل ہو گے مولا مشکل کشا کو ہمارے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا اور حسنین کریمین داخل ہوں گے مولا علی کے شہزاد حسن و حسین رضی اللہ عنہما فرمایا ہماری ازواج مطالرات ہمارے دائیں بائیں ہوں گی رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوگی آج میں علی ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میرے آقا علی صلات و اسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے میرے آقا علی سولاد و اسلام جنت میں داخل ہوں گے پھر مولا مشکل پشا پھر حسن و حسین اور پھر ازواج متحرات علی صلات و اسلام کی مولا مشکل کشاہ کی دائیں بائیں ہوں گی اور پیچھے پیچھے اکالی سلاط و اسلام کے ازواج اور مولا مشکل کشاہ کے ازواج کی اولاد داخل ہوگی کیا شان مولا مشکل کشاہ کرم اللہ تعالی وضاح الکریم کی شکایتیں اور نصیحتیں یہ بہت پیاری کتاب ہے اس میں چھپن بیانات بنے بنا اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مفید ہیں اسلامی بہنوں کے لیے بھی مفید ہیں اس میں پیارے اکا علی سلاد اسلام کا ارشاد ہے علی جنت کی سواریوں میں سے کسی سواری پر آئیں گے اور ایک منادر ندا کرے گا ایک آواز لگانے والا آواز دے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کا حسین والد اور خوبصورت بھائی تھا حسین حسین والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علا نبی ہینا ولی و وسلام ہیں اور خوبصورت بھائی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ہو پیارے اک علی سلاط والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں آپ کے کزن پیارے اکلی والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں میرے اور ابراہیم خلیل اللہ علا نبی شناب علی صلات و وسلام کے محل کے درمیان علی کا محل ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعلن ہو جنتی اور قطعی جنتی ہیں اور جنت میں آقا کے پڑوس میں ہوں گے تو مولا مشکل کشا کے صدقے میں ہمیں بھی آقا کا جنت میں پڑوس نصیب ہو جائے آئیے دعا کرتے ہیں جنت میں آ سی بن جائے are